کب شاہلی صدری و یسلی امری وحل القت املسانی یفہیم ربنا المنا رشدنا وارزنام شرور انقم وارن الم وچ تنا محدنا فی من ہدیت وافنا فی من آفیت و تولنا فی من تولت و بارک لنا فیماطین آمین یا رب ال اس وقت جو ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ضمن میں اس کے درس خامس کی حیثیت سے اسی لیے میں نے پہلی دو نشستوں میں خاصا وقت لیا ہے کہ اس درس میں جو اس کا ربط ہے خاص طور پر درس سالس سے سورہ لقمان کے دوسرے رقوق کے مضامین سے جو گہری مناسبت ہے سورہ فاتحہ کو اس کو میں نے بار بار نمایاں کیا ہے تاکہ وہ جو ایک منطقی سلسلہ ہے مضامین کا جس طرح کے یہ ایک تدریج کے ساتھ یہ مضامین جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں تفصیل کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا جو تسلسل ہے اور اس میں جو تدریج ہے اور اس میں جو منطقی ربط ہے اس کا سرا سے چھوٹنے نہ پائے چنانچہ ایک پوائنٹ میں نے ارض کیا تھا کہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رقو میں بڑا ہی مرکزی لفظ ہے شکر کہ حکمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے بلقت آتنا لکمان الحکمت انشکر للہ اب سورہ فاتحہ میں شکر سے بات ذرا آگے بڑھی وہاں انشکر للہ ہے یہاں الحمد اللہ ہے ہم کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگرچہ اس کا نیوکلس اس کی بنیاد اس کی جڑ جو ہے وہ شکر ہی ہے لیکن یہ کہ یہاں دائرہ وسیع ہو جاتا ہے حمد کے مفہوم میں شکر کے ساتھ سنا کا مفہوم بھی داخل ہے سنا کہتے ہیں کسی کی خوبی کو بیان کرنا خواہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو کوئی خوبی ہے کوئی کمال ہے کوئی حسن ہے کسی بھی اعتبار سے اس کا ذکر کرنا سنا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تصنیہ دو کو کہتے ہیں سنا کسی چیز کو موڑنے کو کہیں گے تو سنا یہ ہے کہ کسی کی خوبی اسی کے سامنے بیان کر دی جائے یہ سنا ہے بولا کہ ہم نے اسے لوٹا دی آپ کے اندر یہ خوبی ہے آپ میں یہ حسن ہے آپ میں یہ کمال ہے آپ میں یہ اخلاقی برتری ہے یہ سنا ہے چاہے اس سے براہ راست سنا کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو سنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی طریقے سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں یہ دو تصورات تو آ گئے تھے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے فطرت انسانی ان کے مابین تمیز کرتی ہے انہیں پہچانتی ہے علیحدہ علیحدہ نیکی معروف ہے بدی منکر ہے اس پر اضافی بات یہ بھی آئی تھی کہ یہ چیزیں ضائع جانے والی تو نہیں ہیں آپس تو نہیں نتیجہ نکلنا چاہیے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ برامد ہونا چاہیے یہ نیکیاں آپس چلی جائیں یا یہ کہ بدیاں جو ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یہ بھی عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی یہ مضامین آگے چل کر جو ہمارا اگلا درس ہے اس ایمان کے مباحث میں سورہ عال عمران کے جو آخری رکوع کی چھ آیات پر مشتمل ہے یہ تدریجن یہ اپنے نقطہ کمال کو وہاں پہنچے گا مضمون لیکن اسی تدریج کو نوٹ کرا رہا ہوں سورہ فاتحہ میں ان دو باتوں پر تین باتوں کا اضافہ ہوا ایک تو معین طور پر بدلا دین کہتے ہیں بدلے کو دین کا بنیادی مفہوم بدلہ ہے اسی لیے قرض کو دین کہتے ہیں حروف اصلی وہی ہے زبر زیر کا فرق ہے دین وہ شہ ہے کہ جو کسی کو دی جاتی ہے واپس لینے کے لیے جبکہ ہدیہ ہو ہیبا ہو کوئی تحفہ ہو جو بھی دے دیا گیا وہ دے دیا گیا وہ واپس نہیں آتا دین وہ شہ ہے جو واپس آئے اسی طرح بدلہ اگر حقیقت کہتے ہیں کسی عمل کے نتیجے کو جو اس عمل کے کرنے والے کو واپس ملتا ہے تو یہاں پر لفظ دین آیا معین طور پر گویا کہ ان دو بنیادی باتوں پر تیسری بات کا اضافہ ہوا چوتھی بات کا اضافہ ہوا کہ اس بدلے کے فیصلے کا ایک دن معین ہے مالک یوم الدین یہ جو یوم الآخر ہے جو ہمارے دوسرے درس میں ایمانیات کے میں ایمان باللہ کے فورن بعد یوم آخر تھا ولاکنل برمن آمن بلاہ ول یوم آخرائے ول کتاب ون تو معلوم ہوا کہ یہاں اب وہ یوم کا تعین ہوا کہ اس کا فیصلہ ہوگا ایک دن ایک معین دن ہے اس سے آگے بڑھ کر پانچویں بات اس میں آئی یہ درجہ بدرجا ہے نہ ترقب ال پانچویں بات یہ کہ اس بدلے کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا مالک یوم ایک ایک دس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک مفہوم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جزا بدلے کے دن کا مالک و مختار مطلق لمن اليوم یوم الواحد القار یہ دو باتیں جو کل ارض کر چکا تھا آج ایک تیسری بات بھی عرض کرنی ہے سورہ لقمان میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصیحت یا بول رہی ہے عقی جب اللہ کو پہچان لیا ہے اس کی توحید کو بھی سمجھ لیا ہے اب اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار رکھنا چاہیے ہم اس پر تفصیل گفتگو کر چکے ہیں اس درس سالس کے ضمن میں یہاں نوٹ کیجئے وہ اسلح کیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے جو کل ہم نے حدیث قدسی کا مطالعہ کیا قسمت السلاح کا بینی و بین عبدین اسلح وہ نماز جو اب عطا کی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جزو لازم بلکہ جزو اعظم بلکہ کہا جائے کہ اس کی اصل حقیقت یہی سورہ فاتحہ ہے جو ہمارا اس وقت کا درس ہے اب آگے چلیے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اور جس میں کہ مدینہ بسرہ اور شام کے قرہ بھی ان کی رائے بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اس سے معین ہو جاتی ہے وہ ترتیب جو ہے سات آیات کیسے ہوں گی پہلے تین آیات آخری تین آیات درمیان میں جو چوتھی آیت ہے وہ گویا کے مرکزی بنتی ہے بلکہ نصفین میں صحیح صحیح تقسیم تبھی ہوتی ہے یہ بھی ارض کیا جا چکا ہے کہ پہلی تین آیات اگرچہ آیات تین ہے جملہ ایک بنتا ہے ایک پرنسپل کلاز ہے الحمدللہ باقی اب اللہ ہی کے ایڈجیکٹیوز ہیں ایڈجیکٹیو کلاز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ سب ایڈجیکٹیو کلاز ہیں اس پرنسپل کلاز کے ساتھ کہ الحمدللہ اسی طرح احد نظر آت المستقیم یہ ہے جو آخری تین آیات ہیں ان میں پرنسپل کلاز صرف یہ اس ایک آیت پر ہے اب سراط مستقیم ہی کی وضاحت سراط الزین عالم تعلیہ خیر المقدوب علیہم ولّہ تو پہلی تین آیات بھی ایک جملہ آخری تین آیات بھی ایک جملہ وہ کلام خبریہ ہے اور اسمیہ ہے یہ کلام انشائیہ ہے درمیان میں جو جملہ ہے جو آیت ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہے اور یہ مرکزی آیت ہے. اس کو میں نے آج دوبارہ اسٹیبلش کیا اس لیے کہ اب ہم اس چوتھی آیت کے میں کچھ آگے بڑھیں گے یہ اس صور مبارکہ کی مرکزی آیت ہے اور حیران کن امر یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اگرچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ام القرآن کے نام سے لکھی ہے بڑی مفصل بڑے سائز کے ڈھائی تین سو صفحات پر مشتمل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ علوم و معرف قرآنی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں انشاء ادب کا بھی اور ادب عالیہ کی ایک بہت اونچی مثال ہے اس کا ادبی مقام جو ہے وہ کلاس میں شمار کیے جانے کے قابل ہے لیکن حیران کن امر یہ ہے اس چوتھی آیت کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ربوبیت کے بارے میں لکھا الوحیت کے بارے میں لکھا رحمت کے بارے میں لکھا اور پھر ہدایت کے بارے میں لکھا لیکن دین کا جو عملی حصہ ہے وہ تو یہاں آ رہا ہے عبادت اس پر چند جملے ہیں وہ بھی در حقیقت علیحدہ فصل کا عنوان قائم کر کے نہیں اس آیت کا اس میں عنوان ہی نہیں یہ بہت اہم نقطہ ہے اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی اپنے ان دروس میں کہ جو آڈیوز کی شکل میں موجود ہیں اب چونکہ اس وقت ہم اختصار سے کام لے رہے لہذا میں نے صرف اشارہ کیا ہے جن حضرات کو اس میں تفصیل میں جانے کی دلچسپی ہو وہ پھر ان کا وہ ان کیسٹس کو سنیں اس میں ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے پہلی تین آیات میں جو بھی کلام ہے وہ تھرڈ پرسن میں ہے غائب کے سیجے سے الحمد للہ کل حمد کل ثنا کل تعریف کا سزا وار حقیقی اللہ ہے یہاں خطاب نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایک حقیقت کا اعتراف ہو رہا ہے لیکن اس میں خطاب نہیں ہے ایک غیاب کسی کی کیفیت ہے جیسے یہ تھرڈ پرسن میں سیگا غائب میں بات ہو رہی اب یہاں پر رنگ بدل ای کا و کا نستا اب یہاں خطاب ہے یہاں در حقیقت بنیادی جو ہے اس کا کافر واقع ہو رہا ہے اور یہاں بھی صرف اس وقت میں حوالہ دینے ہی پر اکتفا کروں گا لامہ اقبال کے خطبات میں غالباً چوتھا جو خطبہ ہے میننگ آف پریئر ان اسلام اس پریئر کی اصل حقیقت یہ اس میں خطاب ہوتا ہے ورنہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد للہ آپ یہ ذکر تو ہو گیا اس میں خطاب نہیں ہے کلام نہیں ہے وہ اور مخاتبہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حقیقت ہے جس کا آپ بار بار اسے اس ریپیٹ کر رہے ہیں اس کی تکرار کر رہے ہیں اس میں خطاب نہیں ہے جبکہ اصل جو نماز ہے یا اصل پریئر ہے اصل دعا ہے جس کے بارے میں اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جو محدود انا ہے انائے صغیر ہے اور وہ جو انائے کبیر ہے دی بگ آئی ایم وہ اللہ, اننی ان اللہ لا الہ الا انا دی بگ آئی ایم یہ الفاظ جو اقبال نے استعمال کیے ایک چھوٹا سا انا ہمارے اندر بھی ہے ہم بھی اپنے اندر ایک محسوس کرتے ہیں میں ہماری ایک انا ہے ہماری ایک خودی ہے یہ چھوٹی خودی اس بڑی خدی کے روبرو ہو کر آمنے سامنے ہو کر خطاب کر رہی ہے۔ یہ ہے در حقیقت جس کی بنیاد پر حضور نے فرمایا ہے کہ اسلح و معراج المدین ورنہ باقی جو یہ حصہ ہے اس میں در حقیقت معراج والا پہلو نہیں ہے وہ تو ایک ذکر ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی صلاح ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا اس حدیث کلسی میں ہم عبدی اسنا علیہ آبدی مجدادنی میرے بندے نے میری حمد کی میرے بندے نے میری صلاح کی میرے بندے نے میری تمجید کی لیکن یہاں جو ہے معاملہ وہ در حقیقت اب خطاب کا ہے یہ ہے میراج السلا و مراج المونین کہ یہاں مکالمہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبہ و مکالمہ الہی جو ہے اس سے آپ مشرف ہوئے ہیں شب مراج میں میراج کے موقع پر اب آئیے اس میں ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ایک مرکزی آیت ہے یا نعبد و ایا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ دو جملے ہیں اصل شکل کیا ہے نابودوں کا و کا لیکن چونکہ نابودو کا کا مطلب ہوگا ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے حال اور مستقبل دونوں زمانے جو ہے فیلے مظاہرے میں شامل ہیں دونوں ترجمے ہو سکتے تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے لیکن اس میں مفعول جو ہے ضمیر مفولی کا اس کو مقدم کیا ای یا کا ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی کریں گے وہ ای یا کا نستعین کا کی بجائے صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے یہ جو اسلوب کا فرق ہو گیا یہاں پر حسن کا مضمون آ گیا اس نے اسے توحید کا رنگ دے دیا ہے توحید فی العبادہ ہم یہ اقسام شرک میں پڑھ چکے ہیں کہ تیسری جو قسم ہے بڑی شرک کی وہ شرف العبادہ ہے اللہ تعالی کے حقوق تمام جمع کیے جائیں تو ایک لفظ عبادت میں سب کو سمویا جا سکتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو شرف الحقوق کیا ہے شرف العبادہ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عبادت کا جوہر ہے دعا حضور کی احادیث ادعا مخل عبادہ ادعا ہول عبادت تو اب آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزوں میں توحید وہ جو حضور کے خطمے میں آتے ہیں یاس وحد اللہ فن توحید اے لوگوں اللہ کی توحید کرو بلکہ ترجمہ ہوگا ایک بناؤ اللہ کو وحد اللہ توحید باب تفریل ہے ایک بنانا ایک کرنا اور یہ عمل جاری رہے گا ایک بناؤ ایک کرو کسی درجے میں بھی اگر تمہارے طرز عمل میں کوئی شائبہ کا ہے اور پاک کرو اور صاف کرو تمہاری توحید اور خالص ہوتی چلی جانی چاہیے واحد اللہ یہ واحد اللہ کا معاملہ ہے کہ یہاں پر دو توحیدیں آ گئیں دو توحید عملی ہی شمار ہوگی ایک توحید نظری ہے توحید عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں نہ اس کے صفات میں نہ اس کی ذات میں یہ تو توحید عقیدہ توحید علمی توحید نظری ہی توحید عملی تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے بلا یشرق میں عبادت رب جو آخری الفاظ صور قحف کے اور عبادت کا جوہر ہے دعا لا تدرو مع اللہ عہدہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو نہیں تو در حقیقت یہاں اس اسلوب حسن کی وجہ سے توحید کا مضمون جو ہے توحید عملی وہ پورا کا مضمون یہاں پہ آگیا ہے اے لاہ اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اب ذرا اس پر اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں حال میں تو بظاہر تو یہ ہلکی بات معلوم ہوتی ہے مستقبل کے اعتبار سے عہد بنے گا حال میں ترجمہ کریں گے تو یہ ایک بیان ہے اظہار حال ہے اللہ ہم ایسا کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہ کہ اظہار حال اگر آپ اس کو لیں گے تو یہ بہت قول سقیل ہے بڑی بھاری بات ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں تو ہمیں تو بہت سی بندگی نظر آ جاتی ہیں ہم اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں ہم نبالم کن کن بتوں کو پوج رہے ہیں کہیں غیر شعوری کہیں شعوری اعتبار سے کہیں دولت کو پوج رہے ہیں کہیں شہرت کو پوج رہے ہیں کہیں کسی اور کو پوج رہے ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے اسی اعتبار سے یہ جو دعائے پنوت ہے مجھ پر یہ بڑی بھاری گزرتی ہے اللہ معینہ نسطعینوں کا وا نسروں کا نو منو بے کا وقلے کا ون بڑے بڑے دعوے ہیں یہ ان دعو کو کرتے ہوئے آدمی جو ہے چمی گو ایم مسلمانم مسلمانم کہ میں مسلمان ہوں میں لرزم تو مجھ پر لرزہ کاری ہوتا ہے اس اعتبار سے بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جائے تو وہ نسبتا ہلکا ہے لطیف ہے میرے نذیک در حقیقت اس اعتبار سے یہ بہت بڑی جسارت ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا آج تو مولانا حال ہی کا وہ مصرہ یاد آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی جرت ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے پھر ایسا دعویٰ نہ کی گا ہے کی بڑی مشہور نظم ہے مجھے الفاظ سے یاد نہیں ہے تو یہ ایک دعویٰ بن جاتا ہے اتیا بن جاتا ہے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو اس میں اب جائد بات ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں نے جو اقسام میں شرک میں ساری چیزیں شرف العبادت کن کن چیزوں میں آ جاتی ہے محبت المحبت شرف الطاط ان تمام چیزوں کے اندر اپنا جائزہ لے انسان تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے البتہ اگر اسے مستقبل کے ساتھ لیجیے تو یہ تو چونکہ ایک ہونے والی بات ہے ایک عہد ہے ایک معاہدہ بھاری تو پھر بھی ہے بڑا بھاری معاہدہ ہے بہت بڑا عہد ہے جو اللہ سے کیا جا رہا ہے اللہ صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے لیکن ایک تو یہ کہ یہ مستقبل سے متعلق بات ہے اس اعتبار سے ہلکا ہو گیا معاملہ اور اسی کو ہلکا کر دیا ہے اس کے فوراً بعد جو ٹکڑا آ گیا کے نستا پروردگار ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم کتنا بھی چاہیں نہیں کر سکیں گے تیری بندگی جب تک کہ تیری اعانت شامل نہ ہو تیری تائی تیری توفیق تیری تحصیل تیری نصرت تیری اعانت اگر ہوگی ہمارے ساتھ تب ہی ہم کر سکیں یہی ہے در حقیقت وہ بات جس کی بنا پر کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو ازکار مصمونہ ہیں نماز کے بعد کے ان میں ہے اللہ اعنی علی ذکر کا و شکر کا وہ عبادتک اے اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد بھی رکھ سکوں تیرا ذکر کر سکوں جیسے کہ تیرے ذکر کا حق ہے اور اعنی اللہ ذکر کا و شکر تیرا شکر ادا کر سکوں اور یہ کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں خوبصورتی کے ساتھ حسن عبادتک تو تیری مدد ہوگی تیری نصرت ہوگی تبھی میں پورا ہو سکوں گا العزم و منی ون اتمام من اللہ ارادہ وے کر رہا ہوں اللہ بحٹ کر رہا ہوں میں نے پہچان لیا ہے تو ہی رب ہے تو ہی مالک ہے میں نے جان لیا ہے تیرے ہی حضور میں حاضری ہے جوابدہی کے لیے تیرے ہی سامنے پیش ہونا ہے اور تیری ہی بندگی کرنی ہے یہ باتیں میں نے پہچان لی لیکن ابل اس پر پورا اترنے کے لیے میں تیری مدد کا محتاج ہوں ایاک کا ویاک نستعین باقی اب اس میں کچھ تفصیل میں جانا عبادت کا مفہوم کیا ہے چند جملوں میں پھر دوہرا رہا ہوں یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں کہ عبادت کے بارے میں جمہور جو محققین ہیں لغت کے انہوں نے کہا العبادتوں التل کسی کے سامنے آجتی کرنا گڑ گڑانا بچھ جانا اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا بچھا دینا یہ عبادت ہے البتہ اسی آزی اور تزل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کسی کا غلام بن جانا لیکن غلامی کا دنیا میں تصور یہ کہ یہ فورسڈ ہوتی ہے اگرچہ اس کے لئے بھی لفظ جو ہے اب قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام کے قول میں بھی آیا ہے اور فرعون کے قول میں بھی آیا ہے ان کے باہمی مکال میں جو قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں جب حضرت موسا علیہ السلام دربار فرعون میں آئے ہیں پہلی مرتبہ اور دعوت آپ نے پیش کی ہے تو فرعون کا یہ قول نقل ہوا سورہ مومنون کی آیت نمبر سینتالیس میں فقال مسل وہ قوم لنا <عَابِدُون> وہ تمام سردار جو تھے فرعون کے قوم کے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں اور جبکہ ان کا حال بھی یہ ہے اپنے اسٹیٹس میں وہ ہم سے کہیں کبتر ہیں ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں وہ غلام قوم جو ہے وہ غلام تو تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو فورسڈ غلامی تھی جبری غلامی تھی وہ کوئی پرستش اس معنی میں نہیں کرتے تھے ان کی جس معنی میں کہ کسی معبود کو پوجا جاتا ہے اس کی پرستش کی جاتی ہے لیکن خالص غلامی کے لیے بھی لفظ اسی لیے غلام کے لیے لفظ عبد آتا تھا اگرچہ حضور نے پھر روکا ہے کہ نہ کہا جائے کرے کسی کو کسی کا غلام کسی کا عبد نہ کہا جائے لفظ استعمال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت ہے لیکن یہ کہ وہاں تو یہ, یہ معروف لفظ تھا اسی طریقے سے سورشورا کی آیت نمبر بائیس میں حضرت موسا کا قول آیا کہ جب فرون نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو الم نربیہ کا فینا ولیدہ کیا تم وہی نہیں ہو اے موسا جو ہمارے ہاں پلے ہو ہمارے ٹکڑوں پر تمہاری پرورش ہوئی ہے ہم نے تمہیں پالا کو ساپ نے یہاں جبکہ تم چھوٹے سے بچے تھے تو اس کا جو جواب دیا حضرت موسا علیہ السلام نے جن کا نیمت التمن علیہ بنی اسرائیل یہ تیرا وہ انعام و احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہا ہے اس کے باوجود کہ تو نے بنی اسرائیل پوری قوم کو جو ہے غلام بنا لیا اپنا صرف اس قوم میں سے ایک فرد کو اگر اپنے ایک محل کے اندر رکھ کر پال دیا تو یہ احسان تو تجھے یاد ہے لیکن یہ کہ یہ تجھے اپنا ظلم اور جور جو ہے وہ یاد نہیں یعنی کا بنی اسرائیل یہ گویا کہ باب کفیل سے آیا تعبیر کسی کو غلام بنا لینا زبردستی اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اب کس سے تیسرے درجے میں آئیے ہمارے ہاں جو عام تصور عبادت کا ہے جو اس وقت عوام کا ہے اور اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقات کی اکثریت کا تصور بھی تا حال وہیں تک محدود ہے اور وہ کچھ مراسم عبودیت تک ہے عبادت بجا لانے کا یعنی اظہار عج کے لیے انسان کیا کرتا ہے اگر کسی عظمت کسی ہستی کی عظمت کا اقرار کرنا ہو اعتراف کرنا ہو اپنی آجزی کا اس کے سامنے اقرار کرنا ہو, کیا کرے گا اس کے لئے قلوت ہے جھک کر کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ لیا تو اور بھی زیادہ ہو گیا اپنی آجزی کا اظہار اس کے سامنے روکو کر دینا اس کے سامنے سجدہ کر دینا اس کی تصویر و تحمید کرنا اب یہ تمام چیزیں کیا اظہار تزل اپنی آجزی کا اظہار تو مراسے میں امودیت در حقیقت اسی کا نام ہے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری شکل تو چاہیے رسم کہتے رسم الخط قرآن مجید کا کہ جو اس کے الفاظ کو لکھنے کے لیے کوئی شکل تو ضروری ہے حروس کی کوئی صورت ہے اور یہی لفظ آیا اس حدیث میں جس میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو فتنے کی شدت ہوگی اس درجے کو کہ لا یبقہ من الاسلام اسلام لسم ہوں من القرآن اللہ رسم ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کی رسم کے کچھ نہیں بچے گا مراد رسم الخط حروف رہ جائیں گے معنی جو ہے وہ نہیں رہیں گے